محمد صاحب منتب ہوں بے احسان اللہ کے فضل و کرم سے تیرآباد اور علمیہ کی دوسری نشست کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ نششت ان شاء اللہ نظیذ دس بجے تک چلے گی اور دس بجے کے بعد آپ تمام لوگ بالخصوص جو خطبہ حضرات ہیں وہ اپنے اپنے کیمپوں میں خطبہ دینے کے لیے جائیں گے ان شاء اللہ عزیز شیڈول کے مطابق آج خطبے کی چھٹی نہیں ہے بلکہ آج مزید خطبے کے اندر قو اور علمی طور پر جو اس کو دی دیا جائے گا انشاءاللہ شاء کیونکہ جو آپ لوگوں کو یہ دورہ علمیا کرا جا رہا ہے اس کا ظاہر بات ہے خطبے میں اور دیگر چیزوں میں اس کا اثر ہونا چاہیے تو میرے ساتھیوں ہو دوسری نشست کا آغاز ہو رہا اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ محترم کے علمی سے فائدہ پہنچا میں پہلی نشست میں آپ لوگوں نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ سرفی کہنا یا اہل حدیث کہنا یہ فرقہ بندی نہیں ہے بلکہ سلفی الہ حدیث کہنا وہ اسی جیسے کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں یہ اور مسلمان ہی کا ایک متبادل لفظ ہے سلفی اور علیہ حدیث اور یہ وقت کی ضرورت ہے امتیاز کے لیے ہے اور یہ اور جو دیب الفاظ ہیں فرقے اور جماعتیں ہیں ان کی طریقے سے نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے لہذا سلفی اور اہل حدیث کہنا یہ کوئی فرقہ بردی نہیں ہے بلکہ وقت اپنی ضرورت سے لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں تو وہ کافی نہیں ہے مکے کے اندر مسلمانوں کی صلاح تھی جو مدینہ میں پہنچے تو انصار اور مہاجرین کی صلاح قائم ہوئی اور ایسی ضرورت پر جو ہے اصطلاحات قائم کی گئی اپنے آپ کو جماعتوں سے جو جماعتیں تھیں غیر کے جنہوں نے صلب صالحین کی منحص سے فروج کیا ان سے تمیز کرنے کے لیے یہ جو ہے افطاف استعمال کیے گئے اور صلب صالحین کی قید لگانا ضروری ہے اس کے بغیر قرآن حدیث کا سمجھنا انسان کے لیے ناممکن ہے انسان کی عقل مختلف ہو سکتی ہے اور ہے انسان کی رائے مختلف ہیں لیکن قرآن حدیث ایک ہی ہے اس میں اختلاف نہیں ہے اس لیے قرآن و حدیث کو شلب شعین کے منحجی پر سمجھا جائے گا اس کے بغیر قرآن و حدیث کا سمجھنا ناممکن ہے اور اس طریقے سے اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر بات ہے گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا تو یہ دو باتیں بطور خاص پڑھی ہیں آج کے درس میں اور مزید باتیں ان اللہ اس موضوع سے ہمارے سامنے آئیں گی اللہ قرآمین ہمیں پکا اور سچا سلفی اور اہل حدیث اور مسلمان بنائے اور اس پر قائم ادا کر أول من الشيخ المترم سكتاري شهد خامت لكم درس کا آغاز حنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وصيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين انا بعد فلنا اغفر لنا شائقینہ امن اسانہ ورحمنہ جمین ان کے انت الرق رحیم اللہ ضد نہ علمن پہلی نشست کے آخری اوقات میں بات چل رہی تھی کہ اہل اسلام نے اور اہل حق نے حالات کے پیش نظر یا کتاب و سنت کے نصوص کے پیش نظر جو بھی القاب اور اسما اپنے لیے اختیار کیے ان القاب اور اسما کی اہل بدت کے ناموں سے بہت ساری امتیازی خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اہل حق کے جو اسماں اور القاب ہیں چاہے وہ کسی بھی نام سے جانے جاتے ہوں جن کا ذکر ہوا چاہے وہ اہل الحدیف ہوں یا اہل اثر ہوں یا صدفی ہوں یا اہل سننا والجماعت ہو یا طائفہ منصورہ ہوں یا فرقہ ناجیہ ہوں یہ جو القاب ہیں یہ سارے کے سارے القاب در حقیقت ہر زمانے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو صدر اول کے مسلمانوں کے ساتھ جوڑتے ہیں چنانچہ آپ کہیں بھی اہل الحدیث کو دیکھیں گے پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں ان کی دعوت ہمیشہ ہر انسان کو یہ دعوت جب جب جاتی ہے تو تقاضا کرتی ہے اس کو بلاتی ہے کہ صحابہ سے جڑو اللہ کے نبی کے دور سے جڑ جاؤ صحابہ اکرام سے جڑ جاؤ آپ دیکھیں گے ہر جگہ چاہے وہ اہل حدیث کہلاتے ہوں یا وہ سلطی کہلاتے ہوں یا کسی بھی نام سے جانے جاتے ہوں اب آپ دیکھیں کہ مصر میں انصار و المحمدیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں سننا محمدیہ کے انصار مددگار اسی طریقے سوڈان کے اندر بھی انصار و سنا المحمدے کے نام سے جانے جاتے ہیں تو مختلف ملکوں میں یہ بعد کے نام یہ والے نام جو ہیں کچھ خصوصی اس طرح سے نام آ تو یہ سارے کے سارے القاب اور نام شاعر یہ سارے مسلمانوں کو ہمیشہ صدر اول پہلی جماعت اسلام کی جو پہلی جماعت تھی صحابہ اکرام کی جماعت اس جماعت سے جوڑتے ہیں یہ سب سے پہلی خصوصیت ہے اہل سننا اور کے القاب کی اور اس کے مطابق عمل کرنے والے لوگوں کی ٹھیک ہے دوسری خصوصیت یہ ہے ان القاب کی کہ یہ القاب کسی خاص مسئلے پر یا کسی چند مسائل یا کچھ چیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ پورے اسلام کی دعوت دیتے ہیں جبکہ کچھ دوسرے جو اہل مڈل ہیں ان کے اپنے خاص مسائل ہیں جن مسائل کی بنیاد پر وہ مشہور ہیں ان کو دوسرے مسائل سے مطلب ہی نہیں ابھی آپ دیکھ لیں تھوڑی سی مثال میں آپ کو دے دوں ابھی کہ اس وقت پوری دنیا سلفیت کے خلاف کمر بستہ ہے چاروں طرف سے سلفیت کو گھیرا جا رہا ہے اور نہ صرف مسلمان فرقے بلکہ کفار یہود و سارا سلفیت کے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ جو تنظیم داعش کے نام سے وجود میں آئی اس کو بھی سلفیت کے ساتھ جوڑا گیا اور اس کی زبانی باقاعدہ یہ اعلان کرایا گیا کہ ہم سلفی ہیں جبکہ وہ سلفی نہیں ہیں اور یہ بات کئی بار واضح کی جا چکی ہے آپ لوگ سمجھ ٹھیک ہے تو سلفیت کے خلاف ابھی پوری دنیا میں ہمارے بر صغیر میں دیکھ لیجئے آپ بر صغیر میں دہشت گردی کے ساتھ سلفیت کو جوڑا جا رہا ہے یعنی اگر کوئی دہشت گرد کسی بھی طریقے سے کہیں بھی پایا جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس دہشت گرد کو اس کا شخصی عمل قرار دے کر کے اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے کہ وہ شخص منحرف ہے اور غلط افطار اور غلط اعمال میں مبتلا ہے بلکہ اس کے نام سے مسلمانوں کے اندر ایک خاص جماعت کو سلفی جماعت کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے جی جی تو اب دیکھیں آپ کیوں اس لیے کہ انہیں معلوم ہے اہل اسلام کو کم بلکہ کفار کو زیادہ پتا ہے یہود و نثارا کو کہ اگر اسلام کی حقیقی نمائندہ کوئی جماعت ہے تو وہ سلفیت اور اہل حدیث ہے یعنی کفار کو اگر کبھی نقصان ہو سکتا ہے مسلمانوں سے تو صرف اسی جماعت کی طرف سے آ سکتا ہے نقصان نقصان سے مراد یہ نہیں کہ یہ جماعت نقصان دینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے یہ جماعت تو اصلا فائدہ پہنچانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے لیکن کفار کے مقاصد اور ان کے اغراض اور ان کے جو سیاسی خطے ہیں جو سیاسی مقاصد ہیں جو پلاننگ ہیں جو ان کے ٹارگیٹ اور مقاصد ہیں ان کے درمیان حائل ہونے کے لیے جو جماعت کھڑی ہو سکتی ہے وہ سلفی جماعت ہے وعلیکم السلام ورنہ دنیا میں جو دوسری جماعتیں ہیں وہ تو مردہ جماعتیں ہیں اور وہ جو دعوت دیتی ہیں وہ انسان کو ایک مسلمان کو اچھے خاصے صحت مند مسلمان کو اپاہج کرتی ہیں دنیا میں خوابوں کی زندگی کا تصور دیتی ہے اور توہمات اور وہمی زندگی کا تصور دیتی ہیں یہ باتیں آپ جانتے ہیں تبلیغی جماعت کے لیے ایک مثال لے لیجئے کہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے لیے آل ورلڈ پرمٹ ہے اس کے پاس کہ وہ کہیں بھی جائیں اور کہیں بھی جا کے تبلیغ کریں کیوں کیونکہ دشمنان اسلام کو پتا ہے کہ یہ جماعت اگر پوری دنیا میں پھیل جائے اور پوری دنیا کے مسلمان اس جماعت کے منہج پر قائم ہو جائیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا بلکہ ہمارے لیے حالات سازگار ہوں گے اور فائدہ ہی ہونا ہے ہم کے آپ مان لیجئے کہ تبلیغ جماعت کا جو مشن ہے وہ کیا ہے صرف خانقاہیت اور سوفیت پھیلانا صرف اور کچھ نہیں اور, اور ان تمام ایکٹیویٹیز سے دور رکھنا جو انسانی زندگی کے اندر انسانی زندگی سے متصل ہیں پہلی چیز یہ کہ امر الماروں کو نہیں منکر کے فریضے کو ختم کر دینا کسی کے ساتھ اختلاف نہ کرو یہ بات بڑی خوبصورت لگتی ہے تارق جمیل صاحب کینیڈا میں تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اختلاف مت کرو آپس میں لڑو مت یہ بات بداہی بہت اچھی ہے کہ بھئی اختلاف مت کرو قرآن بھی کہتا ہے کہ لیکن یہاں ان کی مراد کیا ہے کہ ایک بندہ اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس پر نقیر نہ کرو یہ مراد ہے دیکھیں پہلے بھی تک لفظ بہت ہی خوبصورت استعمال کرتے ہیں اور مراد ان کی کچھ اور ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا خوارش کے بارے میں با؟ خوارش نے کہا کہ ان حکم و حکم تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہی فیصلہ کرے گا تو حضرت نے کیا کہا کل حق ہی اوی دبل لفظ تو بہت ہی حق والا ہے صحیح ہے لیکن مقصود اور مطلوب کیا ہے معنی باطل ہے یہی ہے تارق زمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ, آپ اختلاف نہ کرو اور مراد کیا ہے کسی پر نکیر نہ کرو اگر کوئی مسلمان قبر کو پوچھتا ہے تم یہ مت کہو کہ تم غلط کرتے ہو کوئی مسلمان سنت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو یہ مت کہو کہ تم یہ غلط کر رہے ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے اب اس کا نقصان کیا ہوگا اگر ساری دنیا کے سارے مسلمان اس بات کو مان لیں تو پھر امر بالمعروف و اور نئی المکر کا فریضہ معطل ہو جائے گا اور اسلام اور کفر میں توحید اور شرک میں سنت اور بدعت میں اور اطاعت اور معصیت میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اور یہ عذابی کے آنے کا پیش خیمہ ہے بنی اسرائیل کو اللہ نے عذاب دیا لعنت بھیجی ان پر کس وجہ سے کیا فرمایا کران میں قانون لایت نہ ہونا کروق یہ لوگ من کا پر نہیں نہیں کرتے تھے منع نہیں کرتے تھے غلط کاموں سے روکتے نہیں تھے برائی سے روکتے نہیں تھے اس لیے لعنت بھیجی گئی داود علیہ السلام اور عیسیٰ عیسا مریم کی زبان مراد یہ ہے کہ اب تبلیغی نماز سے کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کو صوفی اسلام چاہتا ہے امریکہ صوفی اسلام چاہتا ہے یہود اور یہود و یہودارا وہ اسلام کا نمونہ چاہتے ہیں دنیا میں جو صوفیہ اور تصوف جس کو پیش کرتا ہے اور تصوف کا جو اسلام ہے وہ خانقاہی اسلام ہے جنگلوں والا پہاڑوں میں رہنے والا غاروں میں رہنے والا اسلام ہے چاہے وہظاہر ہو معاشرے میں رہتے ہوں لیکن ان کے دماغ جنگلوں میں ہیں اور پہاڑوں میں ہیں <تصفح> <تصفح> جو کہ ہندوؤں سے ماحوس ہے ہندوؤں کے یہاں ہمیشہ عبادت کے لیے جنگلوں کا انہوں نے سہارا لیا ہندو کے علماء اور ان کے زخاد ہمیشہ اپنی کٹیاں جنگلوں بناتے تھے لہذا دو ہی چیز صوفیوں نے حاصل کر لی اور خانقاہیں بنانا دنیا سے دور ہو جانا یہی مشن ہے تبلیغی جماعت کا تو ان کو کسی سے ڈر نہیں ہے سوائے سلفیت کے یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے نمبر تین میں غور کریں دیکھیں نمبر دو میں یہ القاب پورے اسلام یعنی کتاب و سنت کو محیط ہیں ان کو کسی ایسی علامت سے کوئی تعلق نہیں جو کتاب و سنت کے مخالف ہو چاہے اس میں زیادتی کی شکل میں ہو یا کمی کی صنعت میں ہو اب جب تبلیغی جماعت جن باتوں کی دعوت دے رہی ہے تو یہ اسلام میں زیادتی کمی کر رہے ہیں کہ اسلام کو مکمل طور پر پیش کر رہے ہیں اسلام میں کمی کر رہے ہیں منکر نہیں منکر امر معروف تو کر رہے ہیں لیکن نہ یعنی منکر کو چھوڑ رہے ہیں اسی طریقے سے جہاد سے کوئی تعلق نہیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں دنیا بھی ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق نہیں آپ آپ صرف مسجدوں میں بیٹھ کے مراکبے کیجئے اور مسجدوں میں بیٹھ کر کے اجتماعی طور پر گروپ سازی کے ساتھ آپ آپ جو ہے ذکر اور اظہار کیجئے اور لوگوں کو توہماتی دنیا میں لے جائیے خوابوں کی دنیا میں لے جائیے جھوٹ بولیے سبحان اللہ جھوٹ کے مظاہر तबलीगी जमात का एक ऐसा हथियार है आप यूट्यूब पर देख लीजिए तारिक जमील हो या कोई भी आ, उनके आलिम हों उनकी तकरीर पर उनके छोटे छोटे क्लिप होंगे आपको मिलेंगे यूट्यूब पर उनवान कुछ होगा फड़कीला उनवान और अंदर आप वो है ही नहीं वो चीज छूट बोल करके लोग जो है क्लिप पर उनवान रहते हैं ताकि जो है इंसान उनवान पढ़ और उसको सुन ले اور یہی نہیں مختلف انداز میں ان کے جھوٹ کے مناظر آپ جانتے ہیں کرامتوں کے متعلق جھوٹ بولے جاتے ہیں پاکستان میں رائی ونڈ میں جو اجتماع ہوتا ہے اس اجتماع کے بارے میں پہلے اب تو فی الحال تو مجھے نہیں پتا کیا کہا جاتا ہے پہلے یہ جا کہا جاتا تھا کہ اتنے بڑے اجتماع میں اتنی بڑی جماعت اور اتنے زیادہ لوگوں جو لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے تھے ان کے کھانے کا انتظام روزانہ رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پہ مدد آتی ہے اور گودام بھر جاتا ہے چاول اور دال گیہوں چیزوں سے اور صبح کو پکا کے کھلایا جاتا ہے اور باقاعدہ لوگوں کو نمائش کرائی جاتی تھی کہ دیکھ لیجیے یہ گودام یہ مستعدہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے ایک گانا بھی نہیں ہے اور رات جب تک اجتماع چلتا تھا اور صبح کو دیکھتے تو مسودہ بھرا ہوا ہے یہ کرامت دکھائی جاتی تھی مدینہ کا ایک شخص گیا ہوا تھا اس شخص نے ہمارے استاد شیخ محمد بن ہادی مغلی کو بتایا اور انہوں نے ہمیں اپنے کلاس میں یہ واقعہ سنایا کہ مدینے کا وہ بندہ جب گیا تھا پاکستان تو اس نے جب یہ دیکھا اس کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ روزانہ یہ کرامت ظاہر ہو اور اس طرح سے کہ بالکل بتتا بھر اس کو شک ہوا تو اس نے اس چیز کے کی... پیچھے لگ گیا اور وہ رات میں ایک دن سویا نہیں और जब वो नहीं सोया पता नहीं आप लोग इस वाला को जानते हो तो मैं ना बताऊ अच्छा <laughs> तो वो बंदा सोया नहीं तो जब नहीं सोया तो उसने बहाना किया कि वहां तो चूंकि अब इतनी बड़ी तादाद के लिए टॉयलेट बनाना भी बड़ा मुश्किल होता तो जंगलों में ही जाते हैं लोग है। तो उसने लोटा उठाया और टॉयलेट के लिए वो जो है जंगल में जाने का उसने बहाना किया اور اس طرح سے کافی دور جانے کے اس نے پورے محلے کے چکر لگایا جہاں پر وہ اجتماع قریب میں گاؤں بھی تھا وہ مستعودہ تھا جب کافی دور تک وہ پہنچا تو پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک ٹرک لاری کھڑی ہے بہت دور کہ جس کے اگر وہاں سے کوئی گزرے, گزرے تو اسے پتا نہیں چلے گا کہ یہ لاری کا سامان یہ بوریاں یہ اتیاس کیس ہے کہاں جا رہی ہے वहां से मुंतकिल हो रहा है अंदर अंदर घरों के जरिए अंदर अंदर उन्होंने रास्ते खोल रखे हैं उन घरों से मुंतकिल होकर के पूरे मुस्तौदे में लाया जा रहा है समारोह کافی دور دو تین چار گلوں میں پیچھے جا کر کے وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے ٹرک کھڑا ہے اور وہاں سے سامان گھروں گھروں تک ہو رہا ہے تاکہ یہ پتا نہ چل سکے کہ یہ سامان جس جس گلی میں کھڑی اسی گھر میں برابر ملا رہا ہے تو کوئی نہیں سوچے گا کہ وہاں جائے گا تو کافی لمبا اندر اندر گھروں میں راستے بنا رکھے ہیں اور لیبر جو اس کو لے کر کے آ رہی ہے جب اس کو پتا چلا تو اس نے وہاں پہ جا کے شور مچایا تو اس کو فورن کے فوراً ہاتھ میں لیا گیا اور اس کو لے کر کے لائے گئے کہ اس سے کہا کہ جو ہے یہ اس نے کہا میں بتا دوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اس کو پہلے سمجھایا گیا اس نے کہا مجھے آپ کے امیر سے بات کرنی ہے میری بات کرائی کہ آپ لوگ جیر کا کام کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہو گے امیر جماعت سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی جب اس بندے نے بہت اصرار کیا تو ان سے ملاقات سے روک دیا گیا لیکن جب اس نے کہا کہ میں سب کو بتا دوں گا تو اس کو دھمکی دی گئی قتل کرنے کی جبکہ جب وہ آیا تھا تو مدینے کا ایک عربی ایک سعودی تھا جس کا،, جس کا استقبال کیا گیا تھا لیکن اب جب اس کو ہاسپیٹل پتہ چلی تو اس سے کہا کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو چپچاپ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تم بچو گے نہیں تو ہمارا سارا راز راج کھلنے لگے وہ بیچارہ اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ کر کے رات میں نکلا اور بھاگتے ہوا جیسے جیسے کر کے وہ مدینہ آیا اس نے ہمارے شیخ کو بتایا تھا یہ واقعہ محمد بن ہادی بکسلی حفظ اللہ کو اور انہوں نے ہمیں اپنے کلاس میں ہمیں بتایا جب وہ ہمیں سنا نبی داؤ پڑھاتے تھے آپ دیکھیں آنے والی عوام پبلک جس کو کوئی شور نہیں جو ان کرامتوں سے متاثر ہوتی ہے کہ یہ تو بہت اچھی جماعت ہے کرامتیں ہوتی ہیں یہ کرامتیں جھوٹی گھڑی ہوئی جھوٹ بول کر کے لوگوں کو دن کی طرف رابطہ کہتا ہے یہ ان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے آپ دیکھیں تو اب جھوٹ کے لیے کوئی ان کے یہاں اعتراض نہیں یعنی گویا گناہ کر کے اللہ کی دعوت اللہ کی طرف دعوت دو ایک اس کی مثال تو ویسے ہوئی نا جیسے ایک مرتبہ امام اوزاڑی یازاری غالباً کہیں جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ اس نے کسی بندے کا ایک کسی کے اس سے چھپڑے میں سے اس کیس میں سے ایک سیب چرایا اور چرانے کے بعد اس بندے کو پتہ نہیں چلا تھل والے کو اس سیب کو چرا کر اس نے کسی غریب بھوکے کو کھلا دیا جب وہ چرا کے لے گئے تو انہوں نے پیچھا کیا اس کا جب دیکھا پیچھے پیچھے جاتے تو دیکھا کہ کسی غریب بھوکے کو کوئی بیٹھا ہوا تھا بیچارے کو اس کو کھلا دے کے کوئی کھا لے تو انہوں نے اس کو بلا کے درا بولیں گے یہ کیا تم نے کیا کام کیا کہ وہاں سے چلایا اور یہاں اس کو بولے کھلا دیا تو اس نے کہا امنی اتار جرم میں اللہ میں اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہوں تجارت کیا کرتا ہوں بھائی اللہ تعالی ایک نیکی میں دس اجر دیتا ہے دس نیکیاں دیتا ہے ایک نیک کام پہ اور ایک گناہ بھی ایک لکھتا ہے تو میں جب ایک سے چراؤں گا تو میرا ایک گناہ لکھا جائے گا لیکن جب میں وہاں جا کے دوں گا تو میرے دس لکھے جائیں گے تو ایک کٹ جا کر نو بچ جائیں گے میرے پاس <laughs> <hollow> تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ تمہیں دس کا تمہیں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ ان اللہ قیم اللہ یا فور اللہ یہ مال حبیز ہے جب لیا تو مال بن گیا اور اللہ تعالیٰ طیب ہے وہ طیب ہی کو قبول کرتا ہے تمہیں تمہیں کچھ نہیں ملے گا گناہ ملے گا تو مراد یہ کہ یہی والی شکشا ہے ان لوگوں کی بھی کہ وہ دین کے لیے کرنے کے لیے کچھ بھی گناہ کر سکتے ہیں مراد یہ کہ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کسی نہ کسی جزوی چیز پر دعوت کا کام کر رہی ہیں یا پورے اسلام کی نمائندگی کوئی نہیں کر رہی سوائے سلفی جماعت کے سوائے اہل حدیث جماعت کے سوائے اہل سنت الجماعت کے یہی وہ لوگ ہیں جو مکمل اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں جس کے اندر عبادات بھی ہیں اخلاقیات بھی ہیں سلوک بھی ہے عقیدہ بھی ہے سیاست بھی ہے جہاد بھی ہے سب کچھ ہے لیکن حالات اور موقع محل کے اعتبار سے ہر چیز کو اپلائی کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ کوئی سوچے کہ اب میں سلف ہوں تو اب مجھے جہاد کی دعوت مل گئی تو میں اب جا کے جہاد کروں گا چاہے اس کی جو بھی شکل ہو جائے اندر گوں میں چلا جاؤں گا یا میں ہر جگہ سیاست کے اندر جس طرح چاہوں گا میں گھس جاؤں گا ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے حکمت کا ایک طریقہ اپنایا جاتا ہے حالات کے تقاضے کے تحت انسان اس کو استعمال کرتا ہے یہ اللہ کے نبی کی زندگی سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ آپ خود اسلط کو پڑھیے تو سلت میں یہ ساری چیزیں آپ کو ظاہر ہو جائیں گی تیسری خصوصیت یہ ہے ان القاب کی کہ یہ جو القاب ہیں جو نام ہیں کوئی نہ سوچے کہ یہ جو نام ہیں اہل سنت والجماعت کے یہ اپنی طرف سے خود ساختہ ہیں بلکہ ان ناموں کی دو خصوصیت دو وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں جو باقاعدہ نصوص شرعیہ سے ثابت ہیں یعنی کتاب و سنت سے احاویز سے ثابت ہے وہ الفاظ جیسے الجما کہا جاتا ہے تو الجم میں نے بتایا پیچھے حدیث میں آیا ہوا لفظ ہے فرقہ ناجیہ کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہوا ہے فرقہ ناجیہ کے لیے طائبہ منصورہ کے لیے بھی حدیث ہی سے عرض کیا گیا ہے تو کچھ نام تو ایسے جن پر باقاعدہ دلیلیں موجود ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جو تمیز پیدا کرنے کے لیے امتیاز پیدا کرنے کے لیے حق و باطل میں علاحدگی پیدا کرنے کے لیے اختیار کیے گئے ہیں اور وہ صرف اسی لیے تاکہ علاحدگی ہو جائے ایک طرف اور دوسری طرف مکمل اسلام کی نمائندگی ہو سکے ٹھیک ہے اور چوتھی خصوصیت یہ تھی دھی دھیان دیجیے کتاب پہ ان القاب کے حاملین کے یہاں یعنی اہل حدیث اور سلف سلفی اور الاثر ان کے یہاں دوستی اور دشمنی کی بنیاد اسلام ہے نہ کہ ان کے اپنے متعین کرتا اسمی ٹھیک ہے جو بندہ اسلام پر چلتا ہے صحیح اسلام کی پر اس کو اخذ کرتا ہے اس سے دوستی ہوگی اور اسلام کے جن جن مسائل میں وہ انحراف کرتا ہے اس سے وہاں پہ دشمنی اور نفرت ہوگی نمبر پانچ ان القاب کے حاملین یعنی اہل اسد ال... اہر الحدیث صنفیم کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی شخصیت کے لیے تعصب نہیں ہے یعنی اہل حدیث اگر تعصب کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کے لیے دنیا کا کوئی بھی امام چاہے وہ کتنا ہی بڑا امام ہو اسلامی تاریخ کا اس کے لیے ہم تعصب نہیں کرتے ہیں. صرف اگر تعصب ہے تو اللہ کے نبی کے لیے ہے اس کے علاوہ کسی نمبر سے دیکھیں کہ یہ القاب کسی بدایت کے لیے تعصب نہیں کرتے کسی کے لیے تعصب نہیں کرتے کسی متعین شخص کے لیے کسی جماعت کے لیے تاثر نہیں کرتے ہمارے یہاں تاثر کوئی چیز نہیں ہے جو تعصب کسی جماعت کے لیے ہو جو تعصب کسی بدایت کے لیے ہو جو کسی معاشیت اور گناہ کے لیے ہو یا کسی ایسے موقف اور مسئلے کے لیے ہو جو غلط ہو اور اس پر ہم تعصب کریں نہ تعصب اگر ہے تو حق کے لیے ہے اور تعصب ہے تو باطل کے خلاف ہے اور کوئی شخصیت اگر اس قابل ہے جس کے لیے تعصب کیا جائے تو وسیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے تو یہ القاب کا ان کی خصوصیات ہے اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اب اہل سنت والجماعت کے ناموں پر اختصار سے روشنی ڈالتے ہیں یعنی یہ جو نام گزر رہے ہیں ان کا تھوڑا سا مفہوم بتا دیں کہ ان کا مطلب کیا ہے اب کتاب میں نمبر تین سے آیا ہے دو نمبر چھوٹ گئے ہیں کتاب میں غالباً یہ طباہت کی پرنٹنگ کی خامی ہے کوئی پیج بیچ میں مس ہو گیا ہے تو میں اصل سے پڑھوں گا یہ نمبر تین ہے اس میں بعد میں آئیں گے نمبر ایک ہے اہل سنت و جو گزر چکا پیچھے فرمایا کہ حد الاسم عرف یہ اسم سب سے مشہور نام ہے نمبر اہل السنہ اسے آپ لوگ لکھ لیں تاکہ نمبر تین پہ ترتیب آ جائے اور یہ نام کبھی تو سنت اور جماعت دونوں ملا کر کے بولا جاتا ہے جیسے میں نے پیچھے کہا اور کبھی صرف اہل السنہ کہا جاتا ہے اور کبھی صرف اہل الجما بھی کہا جاتا ہے سمجھ رہے کہ نہیں یعنی ایک ہے اہل السنہ ول دونوں لفظ مل کر کے اور کبھی کبھی یہی لوگ انہیں لوگوں کے لیے اہل حق اپنے لیے اہل السننا بولتے ہیں صرف اور کبھی کبھی صرف اہل الجماعہ بولتے ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ تر استعمال دونوں کا مل کر کے ہوتا ہے اہل جماعت اچھا اس کے بارے میں تحریر قول نقل کیا ہے اس کی وجہ کیا تھی فرمایا عظیم اچئی نے اس نام کے ذریعے اہل سنت اہل حق دو بڑی بڑی امتیازی خصوصیات کے ساتھ متمیز ہوئے وہ کون سی تھی نمبر ایک تمسکم بسم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل سننا ہم نے کہا تو اللہ کے نبی کی سنت کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہم نے کبھی بھی اہل سنت کہنے کے بعد اللہ کے نبی کی سنت سے روگر نہیں کی جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اعلی حت کے موری اور موتقدان موتقجین جو ہیں تو ان لوگوں کو دیکھ لیجیے آپ سنت کی بالکل قریب نہیں سارے کام سنت کے خلاف ہیں دا. تو اہل سنت کا طریقہ کیا کہ وہ اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پگڑتے ہیں ہر کا شارو یہاں تک کہ اہل بن گئے اس کے ہم اہل ہو گئے اس کے سنت کے بے خلاف ساحر صرف دور سے تمام سرقوں کے برخلاف جو کہ اپنی الگ کا کمرے ہے ہے جو اپنے اپنی خواہشات پر اپنی خاص آراء اپنی ہی جو, ام... اپنے جو ان کی شخصیات ہیں ان کے اخوال کو ہی وہ اصل مانتے ہیں تو سنت پر ان, ان کے یہاں حا... اتنا دھیان نہیں ہوتا دوسری خصوصیت یہ ہے اہل سنت و جماعت کے اس لفظ میں کہ یہ اہل جماعت ہے یہ اہل جماعت ہے کیونکہ یہ لوگ حق پر جمع ہو گئے ہیں جماعت کا لفظ صرف یہ نہیں کہ ایک بھیڑ کے ساتھ ہیں نہیں بھیڑ کے ساتھ ہونا اصل مینگ نہیں اہل جماعت میں جماعت جماعت میں اصل چیز جو ملحوظ ہے وہ حق پر جمع ہونا ہے اسی لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اکیلے ہوں دو ہوں تین ہو اور تمام لوگ آپ کے خلاف ہوں مشہور کوحل آپ نے سنا ہوگا حضرت مسہد سے پوچھا گیا اللہ عنہ. کہ من ہو بلاہ ہو جماعت آپ نے کیا کہا علی الحق الحقا کہ جماعت یہ ہے کہ تم حق پر رہو چاہے رہے کیوں ہو تو اس لیے اس میں سب سے بڑا جو میننگ ہے جماعت کے لفظ میں وہ حق پر جمع ہونا اور اس کے بعد اس حق پر جمع ہوئے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا یہ دونوں میننگ مراد رہا تھا سب سے پہلے حق پہ جمع ہونے والی جماعت چاہیے پھر دوسری وہ لوگ چاہیے جو ان کے ساتھ جڑے رہے ٹھیک ہے؟ دونوں میننگ سے مرخوز ہے تو ایک تو ہو گیا اہل جماعت دوسرا ہے اہل احلحیث فرمائیں گے یہ نام اہل سنو جماعت اہل الحدیث بہت زیادہ آتا ہے یار دو کثیر ان کی کلام کثیر مر الما بہت سارے اما کی کتابوں میں ان کے کلام میں یہ لفظ آتا ہے کا شیخم تیمیہ وغیرہ شیخ تیمیہ اور ان کے علاوہ اور بہت سارے علماء ہیں جو یہ لفظ اور اصحاب الحدیث استعمال کرتے ہیں امام صابوی کی کتاب ہے عقید اصحاب الحدیث تو اصحاب الحدیث اس طریقے سے ابن تعین بہت استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو اہل اہرالحدیث اہر الحدیث اہر الحدیث اس طرح سے خرمہ کے صحاظ المام صابو یقور امام کی ہی اپنے عقیدے اپنی کتاب میں کہتے ہیں ان نا الحدیث وہ لوگ جو حدیث والے ہیں یعنی اہل حدیث جو ہیں المتمسکین بالکتاب سننا جو لوگ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں دیکھا یعنی اہل الحدیث کی خوبی بیان کی امام صابونی نے کہ اہل حدیث وہ ہیں جو کتابوں سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں حافظ اللہ دوبارہ بیچ میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے زندہ لوگوں کی حفاظت فرمائے اور جو وفات پانچ ان پر رحم فرمائے فرمایا یہ شہد یہ اللہ تعالیٰ کے لیے توحید کی گواہی دیتے ہیں وزیر رسول بل رسالت اور اللہ کے نبی کے لیے رسالت اور نبوت کی گواہی دیتے ہیں پھر اس کے بعد پورا عقیدہ وین کیا ابن بارہ آپ کی کتابوں میں کہتے ہیں کہ مذہب السلف اہل الحدیث ایک ہی لائن میں تمام القاط اکٹھے کر دیے کہ سلف کا مذہب اہل حدیث کا مذہب اور سنت اور جماعت والوں کا مذہب یہ یہ ہے اس طرح سے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں پھر بھی فرماتے ہیں کہ ونحن لا الحدیث اب آپ یہاں پہ ایک شبہ جو ہمارے یہاں بہت زیادہ اڑایا جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے ایک شبہ اس کا جواب آ رہا ہے وہ شبہ یہ ہے کہتے ہیں کہ اہل حدیث یہ کوئی جماعت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو محدثید کا نام ہے جو لوگ حدیثیں پڑھتے تھے حدیثوں کو سیکھتے تھے انہیں لکھتے تھے یاد کرتے تھے انہیں کو اہل حدیث کہ ورنہ یہ کوئی جماعت بات نہیں یہ کوئی مناج نہیں ہے یہ لفظ ہمارے یہاں کے لوگ بولتے ہیں آج بھی اہل حدیث پر جب اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کل کی پیداوار ہیں جب انگریزوں کے دور کی پیداوار ہیں تو یہ کوئی پرانی چیز تھوڑی ہے یہ تو ایک وقت میں انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا ہے حدیث تو یہ ایک بات کا جواب ابن تعمیر سے سنیے آپ ابن تعین فرماتے ہیں ہم اہل حدیث لفظ بول کے یہ مراد نہیں لیتے کیا <تصفح> <تصفح> المتثرین المای <علی سمارحی> کہ وہ لوگ جو صرف حدیث کو سننے او کتابت ہی یا لکھنے و روایتی ہی اس کو روایت کرنے کا کام کرتے ہیں وہ لوگ جو حدیث کو سنتے ہیں یعنی علم سیکھتے ہیں حدیث کا یا اس کو پھر اس کو لکھتے ہیں حدیث کو اپنی کتابوں میں تو وہ پرانے زمانے میں شیخ سے جتنا سنتے تو اتنا ہی لکھ کر کتاب بنا لیتے تھے کتابیں تو مدبو ہوتی نہیں تھی پھر اس کے بعد روایت کرتے تھے دوسروں تک پہنچاتے تھے یہ تھے محدثین کا کام ہے حدیث سننا لکھنا روایت کرنا بل نہ بلکہ ہماری مراد کیا ہے کل من ہر وہ شخص جو حدیث کی حفاظت کرنا اور حدیث کو یاد کرنے کا زیادہ حقدار ہو وہ معرفتی ہی اور اس کو جاننے کا زیادہ حقدار ہو یعنی جانتا ہو اس کی حفاظت کرتا ہو اس کو یاد کرتا ہو وہ فهم ہی اور اس کو سمجھتا ہو ظاہر ظاہر میں بھی اور باسن میں بھی کیا مطلب یعنی اپنے علم میں سیکھتا ہو شمل کرتا ہو وہ ہی ظاہر الباس آگے بھی انہوں نے فرما دیا کہ اس کو جانتا ہو اور اس کو سمجھتا ہو اور اس کی تباہ کرتا ہو وہ کہ امر القرآن اور قرآن کو بھی پر عمل کرنے والا ہو یہ, یہی لوگ ہماری مراد ہیں اہل حدیث سے سمجھ آئی بات یہ تو اب یہ پتہ یہ چلا کہ اہل الحدیث یہ محدثین کا نام نہیں ہے صرف بلکہ محدثین بھی اس میں شامل ہیں اور ہر وہ انسان شامل ہے جو حدیث کو جانے اس کو سیکھے اس کو یاد کرے اور اس کی اتباع کرے اس پر عمل کرے ظاہر دبات ظاہری طور پر بھی اور باس طور پر بھی کیا مطلب ہوا باطنی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اعتقاد میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ حدیث رسول پر عمل کرنا واجب ہے یہ باطنی بات ہے اور ظاہری کیا ہے اس پر عمل کرتا ہو اور ہمارے کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں بڑے بڑے دارالعلوموں میں حدیث کے نام کا اور قرآن و حدیث کا بہت زیادہ نام تو لیا جاتا ہے ان کا احترام بھی کیا جاتا ہے ان کی عزت بھی کی جاتی ہے تعظیم بھی کی جاتی ہے تعظیم تو بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ اس کو اتنی تعظیم کر دیتے ہیں کہ اس کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں پڑھتے بھی نہیں اس کو اور اتنی تعظیم کر دیتے کہ ہر انسان پڑھ نہیں سکتا یہ بھی تعظیم ہی کا حصہ ہے ان کی طرف سے لیکن اور دار و علوموں میں حدیث پڑھائی دی جاتی ہے مگر ظاہری طور پر صرف دکھاوے کے طور پر پڑھائی جاتی ہے حقیقت کے طور پر نہیں پڑھائی جاتی اور باقری طور پر نہیں پڑھائی جاتی ابن تعمیر جو الفاظ کہیں یہ بالکل کھلا ہوا رد ہے ان لوگوں پہ جو اپنے بچوں کو ابتدا سے پڑھاتے پڑھاتے پہلے حدیث سے دور رکھتے ہیں آپ دیکھ لیجئے دیوبند کا منہج اور سہارنپور کے مظاہر الم کا منہج اسی طریقے سے ندبہ کا منہج اور بر صدیف کے تمام مدارس مدارس ہے بند کا منہج اور بریلی کا منحج دیکھ لیجئے جی آپ ان کے مدارس میں بچوں کو جو, جو, جو وہ بچے جو پڑھ کر کے بعد میں علماء کہہ کہلاتے ہیں دینی مدارس میں بچوں کو پہلے حدیث سے اس طرح دور رکھا جاتا ہے کہ ان کو ہوا کرنا لگے پہلے نئی کلام کی منطق کی کتابوں کے ذریعے ان کے ذہنوں کو ان کی فطرتوں کو مصف کیا جاتا ہے اس کے بعد ساتھ میں فقہ کی کتابیں پڑھا کر کے اس طرح سے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ جو مسئلے انہوں نے فقہ میں پڑھ لیے یہ مسلمات ہیں یہی اسلام ہے یہی شریعت حقہ ہے اس کے خلاف کوئی مسئلہ صحیح نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ شافعیہ غلط بھی کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ انہیں پتا چلے بچوں کو اعتماد رہے کہ بھئی شافعیوں کا مسئلہ تو غلط ہے اس مسئلے میں ہم لوگ ہی حق پر ہیں ٹھیک ہے اب جب یہ اعتقاد راس ہو جاتا ہے ذہنوں, ذہنوں کے اندر پیوست ہو جاتا ہے تب جا کر آخری سال میں حدیث شریف کا دورہ کرایا جاتا ہے دورہ کا مطلب دوڑ کر کے اب دورہ کیا ہوتا ہے دیکھیں اب یہ دورہ ہمارا ہو رہا ہے نا تو یہ دو دن کے اندر ایک کتاب پڑھائی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو دو دن کے اندر پڑھ کے آپ کو ایڈلنٹ مکمل نہیں آئے گا یہ دو دن میں ہم جو آپ کو پڑھائیں گے اس کتاب کا ایک مختصر سا مفہوم دے دیں گے آپ کو پھر آپ کی ذمہ داری کہ آپ اس کو بعد میں پڑھتے رہیں مشاہد سے سمجھتے رہیں اور اس کو اپنائیں باقاعدہ یہی دورہ ہو جاتا ہے ہمارے دیوبند میں ایک سال کے اندر ساری قطب پڑھا دی جاتی ہے وہ بھی دوڑ دوڑ کر کے جو ہے ایک کی اسپیڈ میں اب جہاں جہاں کتاب اخلاق میں اور دوسرے دوسری کتاب دوسرے جو ابواب ہیں طلاق اور یہ سب جن میں اختلاف ہے جن مسائل میں جب وہ حدیثیں آتی ہیں تو ابتدام تو بہت سے لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں اب جب سمجھتے ہیں رکتے ہیں تو بشائر فوراً جواب دے دیتے ہیں کس کا جواب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے سنتے ہی طالب علم کو اطرام ہو کہ پہلے سے جو بات بیٹھی ہے اس کے مطابق کے جواب آ گیا وہ چل پڑا اور حدیث کی وہ حرمت اور احترام اور جو عزت اور جو مقام تھا وہ کامال ہو گیا اور اس کو اس بات کا ضرور برادر بھی احساس نہیں ہوا تو ہمارے یہاں یہ ہے حدیث کو پڑھنا یہ ظاہر بات میں نہیں ہے کہ بے کے بال میں ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہو اس کو جانتا ہو سمجھتا ہو ظاہر اللہ باطنند اور افتدا کرتا ہوظاہر اللہ باطنند وہ اہل الحدیث میں شمار ہوگا ٹھیک ہے تیسرا جو لقب ہے اب آ جائیے یہاں پہ تیسرا لقب ہے اہل الاثر یا السریہ اثری لوگ یا اہل الاثر یہ تیسرا لقب ہے فرمایا اس نام کا استعمال بہت سارے اہل علم نے کیا ہے اہل سنت کے لیے اس نام سے وہ آہر سنت اور اہلات لیتے ہیں کہ جب اہم اثر بولتے ہیں تو استفرات طرح سنت ہوتے ہیں اہر العبیذ ہوتے ہیں امام ابو حاتم راضی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مذہبنا ہونا و اختیار ہونا ہمارا مذہب اور ہمارا اختیار کے وہ طریقہ کیا ہے ابتباع رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا وہ صابی اور صحابہ وقت تابعین اور تابعین کی پیروی کرنا ہمارا طریقہ اور ہمارا مذہب ہے وہ اہل الحثر وقت مذہب بے اہل اثہ اور اہل العظہ کے مذہب کو مضبوطی سے تھامنا اور ان میں کون ہیں؟ مثل ابی عبداللہ احمد بن حنبل تو انہوں نے کیا اور احلر جیسے ابو عبداللہ حنبل کے مذہب کو تھامنا تو امام احمد بن حنبل جو کہ اہل الصر اور اہل الصل وال کے امام ہیں تو یہ مثال دے دی کہ جیسے کہ امام احمد بن حنبل ان کے مذہب کو مضبوطی سے تھامنا ان کا مذہب کیا ہے وہی اتباع رسول اللہ و اقتباء وابئیم یہی مذہب ہے تو امام ابو حاتم راضی نے اپنی کتاب کے اندر کیا کیا اپنے اپنے اس اسکول میں یہ لفظ اہل الاصر بیان کیا ہے اہل الصلّ الجماع کی جگہ پر اس طرح کے الفاظ کو لے کر کے یہ ملکی کہتے ہیں کہ دیکھیے ابو حاتم راضی تھے امام احمد بن احمد کی متعلق تھے امام بخاری احمد اللہ علیہ نے اگر محمد کا پور نقل کر کیا تو وہ شافئی تھے اور امام مسلم شافی تھے اس طرح کے شکر کو سہار لے آتے ہیں یہاں کے دیکھیے جیسے جیسے ابھی امام احمد بنحمل انہوں نے ابو حاتم رازی نے جب کہا اب آپ اس سے پہلے غور اسی قول پر غور کر ہمارا مذہب کیا ہے اللہ کے رسول آپ کے صحابہ و تابعین کی اتباع ٹھیک یعنی قرآن اور حدیث کے طریقے پر چلنا اور رسوس کو اختیار کرنا ہی ہمارا مذہب ہے اور ابو عبداللہ احمد بن حمبل کے مذہب کو مضموی سے تھامنا اب اس سے مراد کیا ہوگا کیا ابو عبداللہ احمد بن حمبل کا مذہب اور اتباع رسول اللہ اور صحابہ اور تابعی کی اتباع الگ الگ چیز ہو سکتی ہے اس قول میں پسند نہیں ہے اگر دونوں چیزیں مخالف ہیں تب تو الجمر ماہرہ نقیدہ نا ہو گیا کہ بھائی اللہ اللہ کے رسول کی اتباع بھی ہو رہی ہے صحابہ کی اتباع ہو رہی ہے تابعی کی اتباع ہو رہی ہے اور احمد بن حنبل کا جس مذہب کی بات ہو رہی ہے وہ اس سے اگر خلاف ہیں تو جب آپ اتباع رسول کر رہے ہیں تو اجتباع احمد کیسے کر سکتے کبھی کیا کرتا اور اگر کر رہے ہیں تو پھر ابتداعی رسول پہلے ہے اور اصل وہی ہے اور احمد بن امبل جس سیر میں احمد ابتداعی رسول میں جہاں ہم مطابقت رکھیں گے وہیں پر ہم احمد بن انمل کو مانیں گے ہم نہیں مانیں گے اصل نہیں نا منگا یہ دو چیز نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی صرف ہی نہیں ہے احمد بن امبل کا صرف ہی مراد نہیں ہے بلکہ احمد بن حنبل جس عقیدے کے منہج کے داڑھی ہیں جس کے مندوب ہیں جس کے تنوان ہیں جس کے وہ نمائندہ ہیں کیونکہ اصل میں انہوں نے احمد بن حنبل کے مذہب کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ امام احمد کا جو جب واقعہ پیش آیا خلق قرآن کا تو خلق قرآن کے مذہب کے بعد اہل سنت والجماعت کا جو عقیدے کا منہج تھا وہ اس, کا اس, کا اس, کی اس کی نسبت امام احمد کی طرف ہونے لگ گئی کیونکہ امام احمد کا اتنا بڑا موقف تھا جس سے پورا اسلام ہل کر کے رہ گیا اگر اللہ تعالیٰ نے امام احمد کو کھڑا نہ کیا ہوتا تو اور امام احمد کی نہ کے نہ کھڑے مطلب نہ آئے ہوگے سامنے اللہ کے حکم سے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اسلام کی اصل روح ہی ختم ہو جاتی یہ ایسا وقت تھا میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس طرح پسل سے تو امام احمد کے اس مشہور موقف کی وجہ سے امام احمد کا آپ کو امام اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے امام احمد کو تو مذہب احمد سے مراد یہاں پہ مذہب مراد نہیں ہے اس سے مراد اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے بات سمجھ آئی تو اس لیے امام ابو حاتم حاطم نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو منہج ہے وہ ابتداً اللہ کے رسول کی اتباع یعنی قرآن و سنت پھر سلف کا منحج ساتھ میں صحابہ تابعین امام احمد یہ سلف ہو گئے ٹوٹل گویا ابو حاتم رازی وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم آج کے زمانے میں دوہراتے ہیں کہ کتاب و سنت علی صحم صلاح کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کریں گے لیکن سلف کے طریقے کے مطابق جب انہوں نے کہا کہ ہم اتباع کرتے ہیں اللہ کے رسول کی تو گویا ہم حدیث کی اتباع کرتے ہیں تو کیا اپنی مرضی سمجھتے ہیں حدیث کو نہیں جو بات چل کی ناموں سے کہ جب حدیث کی اتباع کرتے ہیں تو صحابہ کے طریقے سے کرتے ہیں تابعین کے طریقے سے کرتے ہیں اور ان کے زمانے میں ابو حاتم کے زمانے میں امام احمد کا نام اس, اس میں امامت کے طور پر مشہور ہوا یعنی جب مثال دی صحابہ کی تابعین کی تو تباہ تابعین میں یہ لوگ آتے ہیں نا امام احمد وغیرہ تو تبا تعوین کے زمانے میں امام احمد اس اس مسلک کے اور اس کس موقع کے اس مکتب فکر کے امام ہیں لہذا امام احمد کا تذرہ کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ حدیث پر عمل تو کرتے ہیں اتباع تو کرتے ہیں اللہ کے رسول کی لیکن صحابہ تابعین اور توا تابعین اور اما کے طریقے اور قرآن کے مطابق ٹھیک ہے لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس استقبال فقی تقلید والا مطلب ہے اور علم پیچھے گزر چکا کہ پیچھے امام ابو ابو رسمان صدونی کی عبارت ابھی گزری انہوں نے فرمایا کہ اہل الحدیث کا مذہب کیا ہے جو کہ مکم سکین اب کتابیں سننا ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں اہل اہرالحدیث اور اہل الحدیث, الحدیث میں سب سے پہلے محدثین آتے ہیں بلا شبہ اس سے براد سارے لوگ ہیں جو حری پر عمل کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو مناتے ہیں بہت چیز تو جتنے بھی امام چاہے بخاری ہوں امام ابو مسلم ہو بداؤ ترمی جتنے بھی اہماں ہیں یہ گرجے ان کا ان کی نسبت خاندانی طور پر نسبت کر دی گئی شافعی کی طرف یا مالکی کی طرف یا امبلی کی طرف یا بعض کو چھلپی بھی کچھ گزرے ہیں اس طرح کے علم تو یہ ان کی نسبت اگر ہے تو صرف اس وجہ سے کہ خاندانی طور پر یہ لوگ اس خاندان میں پیدا ہوئے یہ اس علاقے میں پیدا ہوئے جو علاقہ فرقی طور پر کسی خاص امام کی طرف منسوب تھا لیکن یہ لوگ جب حدیث پڑھ کر کے انہوں نے حفظ حدیث کو سیکھا اس کو سمجھا اس کو حفظ کیا اور جب کتابیں لکھی اور جب دعوت دین کا کام کیا تو ان لوگوں نے کسی مذہب کی پیروی نہیں کی بلکہ انہوں نے کتاب و سنت کو مقدم کیا اور کتاب و سنت پر ہی عمل ان کا مذہب رہا بلکہ یہ لوگ مشتحد تھے یہ بلا خود مشتحد تھے جی جا کہ جا کے کسی امام کی تقلید کریں ٹھیک ہے اچھا احل کے بارے میں ایک اور قول ہے ابو امام ابو حاتم الرازی کا فرماتے ہیں کہ علامت الحلب بلتی کی علامت کیا ہے کسی کو بلتی کو پہچاننا ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ الوقی اصفی کہ اہل بدعت کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل الصح کے سلسلے میں زبان برازی کرتے ہیں ان کو الٹے سیدھے القاب سے نوازتے ہیں ان کی برائی کرتے ہیں پھر فرمایا اور علامت الزناب اور زنابقہ بھی علامت زندی کسے کہتے جو ملحبیر ہوا کرتے تھے جو قرآن و سنت کے خلاف ان کی, ان، ان، ان کی مخالفت میں قدیم قائم کرتے تھے تو زناظہ کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل سنت کو حشویہ کا نام دیتے ہیں بین الاقوسین کہا گیا حشویہ سے مراد عوام اور نچلے درجے کے لیے تو حشوی اصل میں حشم کہتے ہیں کسی کی زائد سی چیز یعنی کسی بھی چیز میں آپ اس حشم کے کئی میننگ ہوتے ہیں ایک تک زائد چیز بیکار چیز یا مثلاً آپ وہ برگر یا وہ گا دیں سینڈوچ تو اب سینڈوچ کے اندر جو سامان رکھا جاتا ہے گوشت ہو یا سبزی ہو یا سلاد ہو وہ حشو ہے جو ایک ایک روٹی کے اندر لپیٹ دے جاتا ہے اسی طریقے سے پرانے زمانے کے اس میں آتا ہے کہ اللہ کے وسلم کا بستر اور آپ کا, آپ کا کا بستر جو تھا وہ اس چیز کا ہوتا تھا چٹائی اس کے خجور کے اس کا یا آپ کے سادادہ جو تکیہ ہوتا تھا وہ اوپر سے تو کپڑا ہوتا تھا لیکن ہش وحا لیف کے اندر جو ہے کھجور کے پتے ہوتے تھے تو ہش وحا یعنی اس میں جو بھری ہوئی چیز ہوتی تھی وہ لیف ہوتی تھی پتے ہوتے تھے تو ہش کے جمانے جو چیز بھری ہوئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ انہوں نے جو لفظ ترجمہ عوام کر دیا ہے تو یہ اس لیے یہ لفظ کا ایک طریقے سے وہ مفہوم ہے جو عام طور پہ بعد میں مراد لے لے جاتا ہے ورنہ اصل حشر کا میں کیا ہوتا ہے کوئی چیز کسی چیز کے اندر بھری ہوئی جو ہوتی ہے اس کو, اس کو, اس کو جو ہے حشر کہتے ہیں اب جنابقہ جو ہیں اہل سنت کو حشبیہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اہل سنت والجماعت اللہ تعالی کی صفات کو ثابت مانتے ہیں جب اللہ کی سفار کو ثابت مانتے ہیں تو قرآن و سنگت میں آئی ہیں تو ان سفارت سے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے تشریح دی اب جس طرح انسانوں کا جسم ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت کر دیا اسی طرح سے اور جس طرح انسانوں کے جسم کے اندر پیٹ میں مختلف چیزیں بھری ہوئی ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا بھی پیٹ ثابت کیا اسے پیٹ میں سب چیز بھر دی تو یہ اہل بالکل مطلب مصروح معنیٰ مراد لیتے ہیں ہشبیہ کہہ کر کے اہل سنت سے برگشتہ کرنا ان کا ان کا ان کا, کا مشن تھا یعنی مطلب یہ ہشبیہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی گندے مفاہیم رکھتے ہیں اپنی عقلوں ثابت کرتے ہیں بات سمجھ جائی تو اصل ہشبیا کا یہ میننگ ہے لیکن لفظ ہشبیہ کا استعمال ایسے لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو ان ہو جاہل ہو عوام ہو ان کو بھی ہشبیہ کہتے ہیں تو اس لیے انہوں نے ترجمہ وہاں بیچ میں بینسین مشر اشویا اس سے کیے بناسر اشویا کا جو لفظ بنادتا نے استعمال کیا ہے اس سے ملازم سفات کو ثابت ماننے والے اور سفات کو ثابت ماننے کی وجہ سے انہوں نے خود میں جو مختلف سمجھا کے کہ انہوں نے رشوی دی اور اللہ کے لیے ایسی سی چیزیں ثابت کر لی تو یہ حش انہوں نے حش ہو جائے اللہ کے لیے مان لی اس لیے یہ حش لیا ہے اچھا قدریا کی نشانی یہ ہے قدریا سے مراد تقدیر کا انکار کرنے والے مرتضہ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل الصحد کو جبریہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جبریہ کی علامت یہ ہے کہ وہ آہر الحدیب کو قدریا کہتے ہیں سمجھیں گئے نہیں یعنی قدریا کا مطلب تھا جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا اہل سنت تقدیر کو مانا تو جب اہل سنت تقدیر کو مانا اور ہم نے کہا کہ کل شین جبکہ حدیث میں آتا ہے ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے تو ان قدریا نے محتضلان نے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا تھا انہوں نے کہا یہ تو جبری لوگ ہیں تقدیر کو ثابت کرنے تو جبر ہو گیا سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے تو پھر بندے کو پھر ثواب اور رقاب کی وجہ کیا ہے تو جبریہ لقب دیا اگر کوئی معتزلی جب یہ کہے کہ جبریہ کا یہ مذہب ہے تو اب اس میں مراد کیا ہوتا ہے اگلے سننے والا سر براد ہوتا ہے ٹھیک ہے بغیر یہ بڑے تفصیل طلب مسئلے ہیں ان کی شرح کا وقت نہیں ہے مرجیا کی علامت یہ ہے مرجیا کسے کہتے بتائیے مختصر طور پہ مرجیا کون لوگ ہیں کرجا کیا چیز ہے جو عمل کو ایمان میں نہ مانتے ہیں جو بندہ بھی یہ کہے کہ عمل کرنے سے ایمان میں فرق نہیں پڑتا نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی ہے برائیاں کرنے سے گناہ کرنے سے ایمان میں فرق نہیں پڑتا ایمان تو ایمان ہے وہ تو الگ چیز ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ مرجیہ ہیں اور آج کے زمانے میں جو مرجیہ ہیں اس, اس کے تائل وہ اشارہ مذمیہ ہیں ہمارے یہاں کے سارے کے لوگ جو ہے یہی مذہب کے تائل ہیں تو مرجیہ کی علامت یعنی اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ مرجی کون ہے تو اس کو کیسے پہچانیں کے پرانے زمانے میں فرمایا کہ مرجیہ کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل سننا و جمع کو کیا کہتے ہیں مخالفہ اور دوسرا لفظ نقصانیہ کہ یہ مخالف ہیں یعنی یہ ہمارے مذہب کی مخالفت کرنے والے یعنی صرف مخالفین کا مذہب یہ ہے یعنی مراد اہلسنت کا مذہب ہے اور مرغیا جب اس زمانے میں کہے کہ بھئی ہمارا مسلک تو یہ ہے لیکن نقصانی فرقے نقصانیاں کا مذہب یہ ہے کہ ایمان میں نقص ہوتا ہے تو مراد کون ہے اہل سنت وال کیونکہ اہل سنت و میں نقصان یعنی ایمان میں نقصان ہونا کمی ہونا اور زیادتی ہونے کی بات کہی ہے تو ان لوگوں نے نقصانیہ والا نام لیا زیادتی والا نام نہیں لیا کیونکہ نقصانی تو ایب کی گیر زیادتی تو کی ایب نہیں ہے اچھا اور روافذ جو ہیں رافظہ شیعہ جو ہیں اہل کی خصوصی ہے کہ وہ اہل کو ناصبی کہتے ہیں وہ پیچھے گزر سو کی بات تو مراد یہ کہ امام ابو حاتم رازی نے اپنی ان باتوں میں ان جملوں میں اہل سنب الجماع کے لیے اہل السر قلع استعمال کیا ہے تو اس کے بعد اللہ کی جو ہے یہ پہلے اثر یہ لفظ بہت پرانا ہے دیکھیں پیچھے اس پیچھے والے پیج میں امام ابرخن راضی کی وفات قبل لکھی ہے دو سو ستہتر میں ایک سو پچانوے میں ان کی پیدائش ہے اور دو سو ستہتر میں انتقال ہے امام علم احمد کے نمبر کا انتقال کب ہے دو سو چالیس میں دو سو چالیس میں انتقال امام احمد کا ہے تو امام احمد کمانے کے ہوئے کہ نہیں ہوئے کیونکہ ایک سو پچانوے میں پیدا ہوئے ہیں تو اسی لیے انہوں نے امام احمد کو مذہب کی بات کہی کیونکہ امام احمد اس زمانے میں امام کیے سے پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے عقیر سلف کے امام اب دیکھیے ابو اس کے بعد یہ نام بہت سے علماء کے کلام میں آیا ہے جیسے امام ابو نس سجزی ان کے پاس چار سو چوالیس میں ہے انہوں نے بھی امام ابن تہلیہ نے امام ستارینی جو 1188 میں انتقال ہے اور دوسرے اہل علم وغیرہ یہ اثر کی طرف نسبت کی بنا پر اہل اثر کہلائے اصطلاح میں اثر حدیث کا مترادف ہے یعنی محدثین کے یہاں آپ جائیں گے مصطلح الحدیث کی جو کتابیں ہیں جن میں حدیث کے فن حدیث کے مسائل ہوتے ہیں اس میں جب اثر کا میننگ دیکھیں گے جا کر کے آپ اصطلاحی لفظ اثر کا لوبی لفظ ہوتا ہے جیسے فٹ پرنٹ ہوتے ہیں نا پیر کے نشان پیچھے گا تو یہ جو ہے پیر کے نشان کو اثر کہا جاتا ہے زمین پہ جو نشان بن جاتے ہیں ہمارے جوتے کے لیکن اشتلاح میں اثر کہتے ہیں حدیث کو حدیث اور اثر مترادف ہیں بعض لوگوں نے اثر کا لفظ متاخرین کے لیے صحابہ اور تابعین کے لیے بھی استعمال کیا بعض لوگ جو ہے جو ہے تابرین وغیرہ ان کے بعد کے لوگوں کے لیے اثر استعمال کرتے ہیں لیکن حدیث کے لیے بھی مترادف جو لفظ استعمال ہوتا ہے اب انہوں نے اثر کبھی نہیں دیا سرما دیں سفاری نہیں اہل اثر کا معنی وہ لوگ جو اپنا عقیدہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اور سلط صالح صحابہ و طابرین سے صحیح طور پر منقول اقوال سے جو لوگ اپنا عقیدہ لیتے ہیں وہ اہل اثر ہیں سرف کے استعمال میں یہی معنی اہل سنت کا بھی ہے اب آپ دیکھیں کیا اہر سنت اور اہل الحدیث اپنا عقیدہ کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیتے ہیں تو یہ لوگ بھی کوئی براد ہے کہ اہر الحدیث اور اہل الحر یہ سب ایک ہی فرقے ایک ہی جماعت کے لیے استعمال کر رہے ہیں چوتھا نام ہے الفر قطب نجات پانے والا فرقہ نجات حاصل کرنے والی جماعت جو جہنم سے نجات پائے گی اور یہ لفظ کہاں سے آیا ہے حدیث میں جب جس میں حدیث بہتر تہتر فرقوں کا جس میں ذکر ہے اللہ نبی نے فرمایا کر لوہا فنارے اللہ واحدہ تمام کے تمام طرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے گویا ایک طرفہ جہنم سے نجات پا جائے گا لیکن تو نجات پا جائے گا اس فرقہ جان میں جانے سے اسی وجہ سے یہ لفظ اس فرقے کے لیے جماعت کے لیے فرقۂ ناجیہ کا لفظ اسی حدیث سے لیا گیا ہے شیخ حافظ حکم قبول فرماتے ہیں کہ سابق و مزرو صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ نجات پانے والی جماعت وہ ہے جو اسی طریقے پر قائم ہو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صلی اللہ علیہ مجمعین تھے تو یہ نجات پانے والی جماعت اسی کا عربی لفظ ہے اور پھر ایک نام ہے طائقہ منصورہ وہ جماعت جو ہمیشہ مدد, مدد یافتہ رہے گی یہ نام مغیرہ شعبہ نظیرہ شربہ کی حدیث سے مربی وسلم کی حدیث سے لیا گیا ہے جس میں آپ نے فرمایا لا تزال من امتی ظاہرین کزال واحد المتی واحری واہری میری امت کا ایک گروہ برابر غالب رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اس حال میں کہ وہ غالب ہی ہو جب ایک گروہ حق پر رہ کر کہ غالب رہے گا تو غالب کون ہوگا جس کی مدد کی جائے بغیر مدد کے یعنی گویا اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل رہے گی تبھی تو وہ غالب رہے گا تو اس لیے ایسی صورت میں اسی حدیث سے یہ لفظ یہ نام معلوم کیا گیا ہے تخم کیا گیا ہے کہ یہ جماعت مدد یافتہ ہوئی منصورہ ہوا آج منصورہ اور چھٹا نام بتایا اس یا یہ نام سلف کی طرف نسبت کی بنا پر ہے سلف کے لوگ بھی مانا ہوتے ہیں صالف کی جمع ہے اس کے معنی وہ لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں اللہ نے فرمایا ہم سلفن، سلفن کہ ہم نے ان لوگوں کو بعد کے لوگوں کے لیے پچھلے لوگوں کے لیے سلق اور گزرا ہوا بنا دیا اور مثال بنا دیا امام باضی فرماتے ہیں سلف کہتے ہیں ان کو جو آبا و اجداد میں سے گزر چکے ہیں یعنی ان آبا اور اجداد کو جو گزر چکے ہیں وہ ہمارے ثلب ہیں آیت کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو متقدم یعنی پیش بنا دیا تاکہ پیچھے آنے والے لوگ ان سے نسب حاصل کر سکے ان کی واقعات اور ان کی زندگی سے امام ابن عظیم لکھتے ہیں انسان کے سلق اس کے وہ و اقلیب ہیں جو موت کی وجہ سے اس سے آگے جا چکے ہیں اسی لیے صدر اول کے طبیم کو سلق صالح کہا جاتا ہے یہ تو سڑک کے لغوی معنی ہوئے رہا اصطلاحی معنی تو اب دیکھیں آگے والے پیج میں سڑک سے مقصود کون ہیں سڑک کے معنی اب یہ لغوی معنی کے بعد اصطلاح کا سمجھتا ہے کہ اس سے لوگوں نے کیا علما نے اور لوگوں نے کیا معنی ملاد لیا ہے سلف کے معنی متعلق اقوال ہیں ایک قول ہے کہ سلف سے مراد صرف صحابہ ہیں دوسرا قول ہے اور کا کہ سلف سے مراد صحابہ اور تابعین ہیں تیسرا قول ہے صحابہ تابعین اور طبق تابعین اور چوتھا قول ہے کہ صلاح وہ ہیں جو پانچویں صدی سے پہلے تھے یہ قول فرمایا کہ اس فکر کے حاملین یہ سمجھتے ہیں جو لوگ یہ جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ سبق وہ لوگ ہیں جو پانچویں صدی سے پہلے پہلے تھے یہ بھی ایک قول ہے جن لوگوں نے یہ بات کہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذہب ہے جس کا تعلق ایک محدود اور متعین مرحلے زمانی مرحلے سے ہے یعنی یہ ایک خاص وقت کے زمانے میں ایک خاص وقت میں ایک مذہب اٹھا تھا اور اس کے وہ اس زمانے کے ساتھ ختم ہو گیا یہ چوتھا پول لوگوں نے پیش کیا ہے انہوں نے یہ تقریب کی ہے اس کی سرف کے معنی کی اس کے بعد سے نہیں اس زمانے کے بعد فکر اسلامی کی ترقی اس, کے اس فکر کے حامل کے ذریعے ہوئی سوال یہ ہے کہ کیا زمانے کی حد بندی سلف کے مفہوم کی تحریر و تعریف کے لیے کافی ہے یعنی ایک پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سلف سے مراد کوئی مذہب اور مکتب فکر نہیں جو شروع سے لے کے اب تک چلا آ رہا ہے بلکہ سلفیت سے مراد ایک خاص زمانے کا ایک خاص موقف تھا جو ایک خاص زمانے میں ہو کر کے ختم ہو گیا بعد میں کچھ لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں لیکن وہ حقیقت میں ایک زمانے میں آ کے چلا گیا ہے تو کیا سلف کا میننگ کسی زمانے کے ساتھ خاص کہہ سکتا ہے اگر آپ زمانے کے ساتھ خاص کریں گے چوتھی صدی تک یا پانچویں صدی سے پہلے تک تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے پانچویں صدی تک یعنی پانچویں سے پہلے پہلے تک چوتھی کے اختتام تک جن بھی یہ جی پورا زمانہ سلق کا زمانہ ہے سلقی منحصر اور فکر کا مختلف ہے تو گویا اس, کا اس کی مشکل پھر یہ کھڑی ہوگی کہ گوئے جب ایک زمانے کے ساتھ ہم نے خاص کر دیا ایک ٹائم پیریڈ کے ساتھ خاص کر دیا تو پھر اس میں جو بھی انسان ہوگا وہ سلف ہی ہے وہ سلف ہے اور ہر ایک کی کے بعد اپنا جائز ہوگا جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں کیا چوتھی صدی تو بہت دور کی بات ہے صحابہ کے زمانے میں پہلی صدی کے زمانے میں ہی مختلف نکل کے آ رہی تھیں مختلف ہوا پرست لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے دنیا, دنیا پرست لوگ اور جناب کا کھڑے ہو گئے تھے شروع کے زمانوں میں تو کیا ہر کوئی سلق بن جائے گا تو کیا ہر کسی کی اطلاع کی جائے گی قطار نہیں لہذا یہ بات کہنا کہ سلق سے مراد اور سلبیت سے مراد ایک خاص ٹائم پیریڈ آف ٹائم ہے ایک خاص زمانہ ہے وہ زمانہ, یہ بات غلط ہے یہ تفریح صحیح نہیں ہے فرمایا چنانچہ جب ہم ان سے استعمال کرتے ہیں جو قرون القرض کی تعلیم کی بات ہوئی ہیں ایک حدیث ہے نا کہ خیر قرون کچھ لوگ اس حدیث یہ لوگ اس حدیث سے اضرال کر کہتے ہیں کہ نہیں اس سے زمانہ ہے جو فرم ایک زمانے کہتے ہیں سو سال کے زمانے کہتے ہیں تو یہ کہیں یہ کہیں کہ ضمانی اعتبار سے سبق فضیت والی تین صدیوں کے لوگ ہیں تو کیا انسانی اور موجود سارے لوگوں کو سرف سمجھ کروں کی پیروی کی جائے گی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اور اس سوال کا جواب نفی میں ہی یعنی نہیں اور منع میں ہی آئے گا کیونکہ بہت سے فرصے اور جماعتیں اسی زمانے میں نکلی ہیں لہذا زمانے کا اعتبار کرنا اور زمانی کے اعتبار سے آگے اور پہلے ہونا سلف کی تعلیم کے لیے کافی نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ چار صدیوں کے لوگ سلف ہیں یا تین صدیوں کے لوگ سلف ہیں یہ بات زمانے کے ذریعے فکس کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ سلف کے لیے زمانے کا تحت تو ضروری ہے پہلی دوسری فیصدی کو زمانہ تو شامل ہوگا لیکن صرف زمانے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا بلکہ ساتھ میں اس زمانے میں پائے جانے والے لوگوں کی رائے اور ان کے عقیدہ اور عمل کا کتاب و سنت کے موافق ہونا بھی ضروری ہے تب جا کر وہ لوگ سڑک کہلائیں گے جو پہلی دوسری تیسری چوتھی صدی میں جو لوگ ہیں ان میں سے سڑک کون بنے گا زمانے کے اعتبار سے وہ ضرور ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ لوگ بنے گے جو جن کی رائے جن کے قول جن کے عمل جن کا منہ جن کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو اور جس کی رائے کتاب مزہ مخالف ہوگی وہ سلق یا سلقی نہیں ہوگا دو کہ وہ صحابہ کے درمیان ہی کیوں نظم نہیں گزارتا ہو یا درمیان اس طرح کسی شخص کا اس زمانے میں ہونا اس کے بارے میں یہ مجم لگانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ سلق کے مذہب پر ہے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے और लंबी सांस लें और उसके बाद लू खोल के छोड़ <laughs> और पानी के लिए छोड़ा था ऑक्सीजन आ जाएगा पानी के लिए ब्रेक हो गया हाँ <laughs> पानी मिल जाएगा जल थोड़ा बीच में हो لمبا ہو جاتا ہے ایک گھنٹہ ہوا ہے چل اگر کوئی سوال تو کر لیں دو منٹ کے لیے ہاں